You hamdiyah listening eh hamdiyah tilnama eh hamdiyah tilnama eh hamdiyah tilnama eh hamdiyah to radio hamdiyah the real voice of islam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 کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسر کیا کرتے تھے قلوب اسی طرح ہم مجرموں کے دنوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لا رسول وہ اس رسول پر ایمان نہیں رہتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا مال گزر چکا ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو اہمیا لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ 12 سیون اور پھر دس سے بارہ بجے ایم فائیو اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کے سامنے اسلام اور اہمیت کا تعارف پیش کرنا اور اسی طرح ان کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں دو موز مہمانان گرامی تشریف فرما ہے پہلے مصباح بلوچ صاحب ہیں مصفا بلوچ صاحب اور اسی طرح ہمارے ساتھ عبد النور رابد صاحب ہیں عبد النور صاحب آج کے پروگرام یہ <تصفح> دونوں معزز مہمانان گرامی جو ہیں یہ جماعت की کینیڈا کی اور اسی طرح احمدیہ عالمگیر کی جامعہ احمدیہ کینیڈا ہے یعنی یہاں پہ جو احمدیہ یونیورسٹی ہے اس میں دونوں ہمارے جو مہمانان ہیں یہ اس میں بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور کتب بانی صحیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ السلات و اسلام کی مختلف کتب کا تعارف لے کے اور پھر اس کے اوپر اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ان کتابوں سے تعارف حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتب جو ہیں یہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ الاسلام ڈاٹ اور پہ آپ کو مل سکتی ہیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آن لائن پڑھ سکتے ہیں اکثر کتابیں جو ہیں ان کا ترجمہ دوسری زبانوں میں بھی ہے کچھ کتابیں انگلش میں ہیں کچھ اردو میں ہیں عربی میں بھی ہیں لیکن آپ اس کا ترجمہ اپنی پسند کی جو زبان جس میں جن جس زبان میں وہ مہیا ہیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے مختصر تعارف پیش کرتے ہیں اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اور اس سے ایک پروگرام کا مزاج آپ کے سامنے بنایا جاتا ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ کس حوالے سے ہے کس موضوع پہ ہے اور اس کے بعد ہم اپنے سٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں آپ کے سوالات لیتے ہیں آپ ای میل کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں ٹیل فون کے ذریعے بھی اور اس پہ مزید گفتگو ان آگے چل کر تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عبد الراب صاحب سے دفاع کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام شروع کریں جی بسم اللہ <تصفح> جی پچھلے پروگرام میں ہم مختصراً اس کا تعارف پیش کر چکے ہیں دوبارہ میں کر دیتا ہوں نئے سامعین کے لیے آج ہم جس کتاب کو موضوع بحث لائے ہوئے ہیں وہ حقیقت ایک لیکچر ہے جی جو لدھیانہ شہر میں حضرت عقدس مسیح محمود السلام نے دیا اور یہ کتابی صورت میں روحانی خزائن جو کمپائلیشن ہے حضرت مسیح مود علیہ السلام والسلام رضاء اللہ صاحب کی کتب کی اس میں بیسویں جلد میں یہ کتاب شامل ہے اس سے پہلے ہم لیکچر سیالکوٹ لیکچر لاہور پہ بات کر رہے ہیں اور آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ ہے لیکچر لدھیانہ پچاس صفحے کی یہ کتاب ہے لگ بھگ اور چار نومبر انیس سو پانچ کو حضور نے یہ لیکچر لدھیانہ شہر میں دیا پہلے بھی میں ذکر کر آیا ہوں لدھیانہ کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں لدھیانہ وہ شہر ہے جس میں جب عیسائی پادری آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں تو سب سے پہلا مشن انہوں نے لدھیانہ میں کھولا تھا پنجاب میں پنجاب میں کھولا تھا اور حضرت مسیح ماحود علیہ السلۃ والسلام نے جب بیت کا آغاز کیا ہے تو وہ بھی اس شہر میں پہلی بیت ہوئی تھی اور یہی وہ شہر ہے جس میں سب سے پہلے حضرت مسیح ماحود علیہ السّلّات کو کفر اور دجال کے خطبے ملے اور یہاں سے پھر ہندوستان کے تمام شہروں میں اور اسی طرح دوسرے ممالک میں یہ فتوی پہنچے وہاں سے مسلمانوں نے جو سائن کیے بہرحال تو یہ وہ شہر تھا جہاں سے ان تمام چیزوں کا آغاز ہوا اور یہ لیکچر جب دیا گیا حضرت مسیحم علیہ سات اسلام کی طرف سے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں چودہ سال کے بعد اس شہر میں دوبارہ آیا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تھا بیت لینے کے بعد تو چند آدمی تھے جو میرے ساتھ تھے اور اب خدا تعالیٰ نے میرے پہ اتنا فضل کیا ہے کہ تین لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں میری بیعت میں شامل ہیں اور میرے سلسلہ کو مان چکے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دلیل تھی یا تائید تھی کہ جس شہر سے آپ سل... آپ علیہ السلات کو فتوی ملے اور سارا کچھ اس لیکچر میں جو حاضری تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں اور اس کو لیکچر کو سننے آئے اور اس لیکچر میں بھی پچھلے لیکچر کی طرح حضرت مسیح ماحود علیہ صلاحت وسلام نے اسلام اسلام کی حقیقت اسلام کا دوسرے مذاہب پہ غالب آنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء سے برتر ہونا اپنا مسلمان ہونا اور اسی طرح بعض ضمنی مسائل کا بھی ذکر کیا جس میں آ, قابل ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلات و السلام کی وفات اور جو دوسرا موضوع جو حضور نے آ, اپنے اس لیکچر میں بیان کیا وہ آ, اسلام کا تلوار کے ساتھ پھیلنا جو ایک آ, آ, آ, آ, مسئلہ اختیار کر چکا ہے اور ہمارے جو مستشرقین ہیں عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو اس اعتراض کا ان باتوں کا جواب حضرت مسیح ماؤد اصلاطلام نے اپنی اس کتاب میں دیا ہے جو پچاس رفع کی ہے الاسلام ڈاٹ پہ آسانی سے مہیا ہے ہمارے جس بھائی نے اس کو پڑھنا ہو تو آسانی سے یہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے اویلیبل آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم دن رابط صاحب اور اسی طرح مصفا بلوچ صاحب تشریف الماعر سامعین آپ کو اب دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو اسی طرح جو ہمارے سامین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کیجئے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں سوال میں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیجئے ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے سوال جو ہے وہ موضوع سے متعلق ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے مہمان پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تحقیق کر کے آئے ہیں ان کے تحقیق سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس پروگرام کی نشریات برائے راست نہیں پہنچ پاتیں یا آپ اپنے کسی پیارے کسی عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور یہ اور اس فریکوین اس پتے پہ جا کے نہ صرف آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے تو ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں وائس آف اسلام ویب سائٹ ہے جس پہ یہ آپ پروگرام براہ راست بھی سن سکتے ہیں اور اسی طرح جو پرانے پروگرام ہیں ان کے ان کی ریکارڈنگ بھی تو ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے مہمان لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب ہے مارکم سے امین صاحب السلام علیکم دیوارے دیوارے دیوارے صاحب, دیوارے صاحب, دیوارے صاحب کیا حال ہے آپ کے آپ نے اپنے اپنے اپنے کے گا آپ کی بریانی احمدیہ میں مرزا غلام قادیانی کہ جس شخص نے بھی کا دعویٰ کیا وہ کافر اسلام نائران کے خارج تو اب کہ علم دین نے ان کے اوپر طرح پاسبل ہے کہ خود مرزا غلامت قادیانی اپنے فتوے کے مطابق کافر ہے تو آپ علم دین پر الزام کیوں لگاتے ہیں اور دوسرا میں نے پہلے پروگرام میں بھی دوسرے مردیان سے سوال کیا تھا وہ جواب نہیں دے سکے شاید آپ دے سکیں گے کہ دین اسلام میں اگر آپ کسی نے داخل ہونا ہے تو اس کے لیے کلمہ شہادت کی دوائی کافی ہے اور دین اسلام سے نکلنے کے کئی راستے ہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا جھوٹی نبوت کو ماننا قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا نوزب علیہ علیہ السلام کی وفات کو زبردستی پیش کرنا یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو دائرۂ اسلام سے خود بخود نکال دیتے ہیں دوسرا آپ کا آخری میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں آرام فرما رہے ہیں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تو یہ اللہ کے بحث میں ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا وقت آپ کے ہوئی ہے اللہ نے اپنا قانون یہاں بدلا کسی اور کے لیے مجھے بتا دیں کہ اللہ نے یہ قانون بدلا ہو کہ عیسا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا مائی کلال آپ کے ساتھ جی صاحب شکریہ آپ کا آپ کے تینوں سوال نوٹ کر لیے اور وقت جو ہے وہ بھی نکل گیا یہاں میری گزارش کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو سوال کیجئے وہ موضوع کے مطابق کیجئے آپ کے جو سوالات ہیں وہ کچھ ہٹ ہیں جو اس کے مطابق ہیں یا ان کے جو پہلو اس آج کے پروگرام کے حوالے سے ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن گزارش یہی ہے کہ جو سوال ہو وہ موضوع کے مطابق ہو جی مصفا <laughs> بلوچ صاحب نین صاحب کے سوالات پہ بیان جی اس میں جی امین صاحب کا پہلا سوال ہے کہ براہ جی. میں حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائر اسلام سے خارج ہے. جی. اس سوال پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ بات براہین احمدیہ سے آپ دکھا دیں کہ کہاں یہ لکھی گی جی. براہ احمدیہ میں جی. حضرت علیہ نے کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جو شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج یہ بحثیں بعد میں آئی ہیں جب آپ نے مسیح مؤود اور امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے براندیہ اٹھارہ سو اسی میں لکھی گئی آپ نے یعنی حدت مضر غلام الد قردیانی علیہ السلام نے اٹھارہ سو نوے میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی اور مسیح مؤود بنا کر بھیجا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بحثیں آئیں اور جہاں بھی آپ نے یہ لکھا ہے کہ اسلام میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے ساتھ اس دعوے نبوت کی قسم بھی لکھی ہے کہ وہ نبوت جو قرآن کریم کی شریعت پر منسوخ کرے اور احکام شریعت میں اضافہ کرے یا کمی کرے ایسی نبوت کا اعلان اسلام میں جائز نہیں ہاں ایسی نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو اور شریعت غیر تشریع نبوت ہو تو ایسی نبوت کا اسلام اسلام کا اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا اور امین صاحب بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو پرانے بزرگان بھی لکھ چکے ہیں کئی ہم حوالے یہاں حضرت مل علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم الوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القا کر کریم چیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت نام ہیں اس میں یہ بات صرف حضرت مسیح مود علیہ السلام نے نہیں کی پرانے بزرگان نے بھی کی ہوئی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر نبوت کا دعوی نبو ہونا اس کا امکان دین اسلام میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کے اس کے خلاف اس کو منسوخ کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرنا اس کا امکان نہ دین اسلام میں ہے اور نہ ہی ابھی کوئی نبی ایسا آ سکتا ہے تو یہ بات ہے جو حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے لکھی ہے تو اس کی وضاحتیں بھی ظلم تفصیل اپنی مختلف کتابوں میں کی ہوئی ہیں دوسرا سوال امین صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ اشد اللہ واشد محمد رسول و, محمدن و کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے ہمیں اسے اقرار ہے یہ درست بات ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ اسلام سے نکلنے کے پھر دروازے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن کریم کی آیات کو نہ ماننا اس میں امین صاحب نے بات کی کہ ایسا شخص خود بخود نکل جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو اسمبلی میں لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اس دروازے کا انکار ہی اس سے خارج ہونے کا دروازہ ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہٹ کے ہیں وہ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ ارشد اللہ اللہ و ارشد اللہ محمد رسول اللہ یہ کہے جب وہ اس کا انکار کرے اسلام سے خارج ورنہ اے, وہ جو دین اسلام کے خلاف باتیں ہیں جو شخص ایسا مانتا ہے وہ خود بخود اسلام سے دور ہے اس کے خلاف فتوی لگانے کی ضرورت نہیں تو آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ ایسا شخص خود بخود نکل جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے نکل گیا پھر آپ نے اسمبلیوں میں جا کے اس کو کافر کہنے کی کیا ضرورت پیش ہے جب شریعت کی روح سے ایک شخص اگر ہے تو ہے تو آئین کی مدد کی اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ شریعت تو کہتی ہے لیکن شریعت میں ابھی کوئی کمی رہ گئی ہم آئین کے ذریعے اس کو پورا کرتے ہیں لیکن یہ بات بھی کیا ایک شخص جو ہے مثلاً اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کہتے ہیں کہ ارشد اللہ و ارشد اللہ محمد رسول کہنا میں ٹھیک ہے ہم احمد مسلمان جن کو آپ کا و جی ہم اسلام میں داخل ہو گئے کہ نہیں ہو تو پھر آپ ہمارے داخل ہونے کو قبول کیجی کہ ہم اس پاک قلبے کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کیوں دائرہ اسلام میں آنے سے روک رہے ہیں جبکہ یہی دروازہ ہے تو اس دروازے سے تو ہم آ رہے ہیں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو معیار ہیں یا جو باتیں ہیں یہ صرف احمدیت کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں سلم جو تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم س طرح کرنا ہو. اس کو وہ مسلمان ہی کہتے تھے. اسی لیے حضرت ابوبہ صدیق رضی تعالیٰ جب اپنے خلافت کے زمانے میں مسلما اور اس کے لشکر کے خلاف کاروائی کا ارادہ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے کہ اے امیر آپ کیسے اور اس کے لشکر کے خلاف لڑائی کرتے ہیں جبکہ آن حضور صلی اللہ نے تو وہ لا اللہ پڑھ رہا ہے تو آپ کیسے اس کے کی خلاف یہ کاروائی کریں گے یعنی سلما اور اس کا لشکر لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا اقرار کرنے والے تھے اس لیے حضب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روکنا چاہ اس بنا پر تو حضب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ زکوٰۃ میں اور نماز میں اگر فرق کرتا ہے تو وہ کاروائی ان کی وجہ بغاوت تھی ان کا اسلام میں کمی بیشی کرنا یا دعوی نبوت کرنا یا لا الہ الا محمد رس اللہ کا انکار کرنا یہ کہیں نہیں تھا تو یہ بات کے دا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ یہی ہے تو اس دروازے سے تو ہم آ, آ, آ چکے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے داخل ہونے کو رد کریں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون دل کی سچائی سے اشرد اللہ اشرد اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوا ہوا تو جب یہ دروازہ ہے تو الحمدللہ ہر وہ شخص جو اس کا اقراد کرتا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے ہاں پھر ایمان کے جو دائرہ ہے اس کے کتنے پہلوؤں پر وہ عمل کرتا ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایمان مکمل سمجھا جائے گا کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی اسلام یا ایمان کا فیصلہ احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ اس وقت محترم نصفا بلوچ صاحب اور عبد ال صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کامران صاحب ہیں ملٹن سے ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ورکات جی آن... جناب ہلو جی جی آپ کیجیے جناب پہلے تو آپ لوگوں نے بڑا میں آپ لوگوں کو بات کرتا ہوں وہ اپنے سلطنت عثمانیہ में جب جا کے اس میں دعویٰ تھا جو مکے سے گئے تھے تو اس نے سنا بھائی آ ہے جس نے مجھے ایک انڈیا میں شکست دی تھی تو خود خوشی کر دی تھی اس نے ختم رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے جہالت میں آپ کے اپنے نام سے رکھ لیا تو آپ اس کی مثال دے رہے ہیں جو اللہ نے اپنے نام رکھا عیسا نے مریم اور جو احادیث میں آیا دوسری چیز یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ نے تنسیلن بولا ہے اس طرح لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرے مختلف لوگوں نے کال کٹ رہی ہے مکمل آواز نہیں آ رہی اور آپ کا وقت بھی مکمل ہو گیا اگر ٹیکس جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیچ میں سے مکمل نہیں آ رہی آپ کو دعوت کے دوبارہ فون کریں لیکن ایسی جگہ سے کریں جہاں آپ کا سگنل مکمل ہو میرے uh, دونوں ساتھ کی جو ہیں موز مہمان انہوں نے کچھ نوٹ لیے ہیں اگر وہ مکمل ہیں تو ہم اس کو لیں گے ورنہ آپ کو دعوت پہ دوبارہ فون کیجئے اور مکمل سوال مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کسی نے جا کے تو خودکشی کر لی ہو جی کوئی کیونکہ ان کا جو مباحثہ ہوا ہے رحمتہ اللہ صاحب کا اس کے جو موضوعات تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھے کہ جس پہ عیسائیت کی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ عیسائیت کی کمر نہیں ٹوٹتی جی اس طرح کے مباحثے تو بی ہوئے ہیں جی اس میں رحمت اللہ صاحب کو کوئی ایسا کریڈٹ نہیں جاتا کہ جس میں وہ شکست کھانے پہ مجبور ہو گئے ہوں ہم اس بات کا ادا کر رہے ہیں دوسری طرف ایسے بھی حوالے موجود ہیں کہ رحمت اللہ صاحب کو مسلمانوں نے باقاعدہ وفد کے طور پر ان کو بلانے گئے ہیں کہ ہماری مدد آگے کریں اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اب یہ آپ کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جماعت احمدیہ کی تاریخ سے پہلے کی باتیں ہیں یہ اب آپ اپنا جھوٹا ہونا مان لیں یا ان کو جھوٹا کہہ دیں تو بات تو وہی بنتی ہے ہم جہاں پہ ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے رحمت اللہ صاحب نے مباحثے کیے ہیں مدد کی ہے وہ ان کی نیکی ان کی جگہ پر ہے لیکن جس طرح حضرت عقدس مسیح محمود علیہ السلط ان کے مقابلے پر آئے ہیں اور انہیں شکست فاش دی ہے اور یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ عیسائیوں نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک اس کا تعقب کیا ان کا تعقب کیا اور ان کو سفید لپیٹنے پر مجبور کر دیا یہ وہ حقیقی فتح تھی جو حضرت مسیح مولی ساتھ اسلام علیہ صلاح والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے حضرت مسیح ماؤود علیہ السلط نے عیسائیت کا جو مذہب ہے جو خود کا جو بنایا ہوا ہے انہوں نے جو خود تراشا ہوا خدا ہے ان کا عیسیٰ یسوع جس کو کہتے ہیں ہم مسلمان تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ہمارے ایک بڑے مقدس نبی ہیں لیکن یسوع جن کو عیسائیوں نے خدا بنایا ہوا ہے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃُسلام نے ان کے اس خدا کو مارا ہے اور ان کے اس خدا کو مارنے سے عیسائیت پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہے جو ان کے بنائے ہوئے جو عقیدے ہیں وہ تمام کے تمام تباہ ہوتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو مباع جو میں پہلے موضوع بیان کر چکا ہوں کہ آپ کی اپنی کتابوں سے وہ حوالے ہیں میں نے نہیں لکھے وہ بیٹھ کے یا کسی جماعت کے کسی عالم نے بیٹھ کے نہیں لکھے وہ کتابوں میں موجود ہیں تو وہ جو پانچ جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اس قسم کے مباحثے تو بی نام آتے ہیں تاریخ میں جو چھوٹے بڑے مولوی تھے وہ چھوٹی موٹی باتیں کیا کرتے تھے لیکن مد مقابل پر آنا اور اور اور للکارنا کہ تمہارا مذہب مردہ مذہب ہے تم نے جس عیسائی کو جس جس شخص کو خدا بنایا ہوا ہے وہ فوت ہو چکا ہے وہ برجوز حضرت مسیم علیہ سات و اسلام تھے اور کسی نے نہیں کیا سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج محترم عبد النورابد صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب رشیف فرما ہے اور آج لیکچر لدھیانہ کے حوالے سے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیات و اسلام کی کتاب پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں تم یہاں پہ ایک آپ کی خدمت میں ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ افریقہ میں جو قحت ہے اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک ڈنر کر رہی ہے جمعہ 21 اپریل کو یہ ہوگا انشاءاللہ چاندنی بینکویٹ ہال مارکھم میں جس کا پتہ ہے 3895 ایٹ نائن میکنیکل ایوینیو کاربرو 3895 ایٹ نائن فائیو میکنیکل ایوینیوز کاربرو چاندنی بینکویٹ ہال اس جگہ کا نام ہے اور یہ ساٹھ ڈالر کا اس کا ٹکٹ ہے فی کاس چھ سو ڈالر کی ٹیبل ہے جس میں دس اب آپ بیٹھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے نمبر نوٹ کیجیے فور ون سکس فور 416 فور اور اسی طرح ون ٹو تھری تھری فور اگر آپ ویب پہ جانا چاہیں تو humanityfirst.ca فرسٹ humanityfirst اور ای میل پہ ہے آر ایس اس کا سات بجے اس کی رجسٹری رجسٹریشن ساڑھے بجے ہے اور ڈنر جو ہے وہ سات بجے انشاءاللہ ہوگا مزید تفصیلات کے لیے ہیمونٹی فرسٹ ڈاٹ سی اے پہ آپ جا کے معلومات لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ای میل کا سوال میں ایک آیا ہے جو ناصر احمد صاحب کی طرف سے آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ جو جماعت عہندیہ کی شرائط بیت ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کا آسان جو میں آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں گا کہ السلام پہ آپ جائیں اور وہاں پہ 10 کنڈیشنز آف بیت اس کے سرچ میں ڈالیں تو وہاں پہ آپ کو مکمل مل جائیں گی چونکہ آج ہمارا موضوع اس سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جسے سے دوسرے ہمارے سامنگ جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ال جماعت انڈیا کی ویب سائٹ ہے اس پہ وہ کتاب وہ کتب بھی مل جائیں گی جن کا ہم اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں اور یہ جو فرمائش کی ہے ناصر احمد صاحب نے آپ بھی وہاں جا کے علیہ السلام 10 اور ٹین کنڈیشنز آف بیت ڈالیے اس کے سرچ باکس میں کہ آپ پھر مطمئن آج آ جائے گا ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں اشرف سمی صاحب اشرف سمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ مثلا صاحب تھوڑا حال عمران میں آئے کہ ایٹ ہوگی انسلہ عید اللہ یہ جو مماثلت ہے یہ صرف تخلیقی رنگ میں ہے یا آگے بھی اگر تو چکے ہیں تو بہت اگر وہ زندہ ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ زندہ ہوگا اس کے تھوڑی روشنی ہے چلیے ٹھیک ہے صاحب آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے جی صاحب جی یہ امین صاحب کا جو تیسرا سوال تھا اس پہ میں نے بات کرنی تھی جی تو یس صاحب بھی وہ موضوع لے آئے امین صاحب کہتے ہیں کہ جو ارتی علیہ السلام کی پیدائش ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بدلا اپنا کیونکہ انسان باپ سے پیدا ہوتا ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے تو حتیس علیہ السلام کی دن باپ پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو یا اپنے قانون کو بدلا یہ پتا نہیں جمین صاحب نے کہاں سے نکال دیا کہ یہاں قانون بدلا کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں یہ قانون بدل کر یہ پیدائش کر رہا ہوں آپ تو قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف کہہ رہے ہیں قرآن کریم تو فرماتا ہے والن تائید ال سنت اللہ تبدیلی کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حتیسہ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اپنا قانون بدل اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تو میرا قانون بدلا نہیں جاتا تو یہ پیدائش جو ہے خلاف قانون قدرت نہیں ہے اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ التیسہ کی پیدائش میں میں نے قانون بدلا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا بلکہ وہ لوگ جو اس پیدائش کو ایک خلاف قانون قدرت یعنی قدرت قانون سے ہٹ کر اس کو قرار دے رہے تھے ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے سرت عمران کی رعایت سات جس میں فرمایا انساحمد اللہ کا ماسال آدم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کیوں حیران ہوتے ہو اس کی یا ان کی پیدائش کی مثال تو ویسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں جیسا کہ آدم کی پیدائش تو یہ مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی خلاف قانون قدرت کام نہیں ہے ہاں ایک قانون ہوتا ہے اور ایک استثنا ہوتے ہے استثنا بھی قانون کا حصہ ہی ہوتا ہے ایک جو جمہور کا عقیدہ ہو یا ایک زیادہ رائج الوقت یا رائج قانون ہو وہ سب کو دکھائی دیتا ہے سمجھ آتا ہے لیکن جو استثناء ہوتے ہیں وہ بھی قانون کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اس سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی تو یہ بھی اسی استثناء میں سے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ قانون کے اندر ہی ہے ہاں لیکن جو دنیا میں عام قانون معروف ہے اس سے ذرا ہٹ گیا ہے لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قانون قدرت سے میں ہٹ کر رہا تو اگر قانون قدرت کے خلاف ہوتا تو پھر کیونکہ قانون لیا جاتا ہے پہلی چیز سے کہ جو پہلا کام ہوا اس کے مطابق پھر اگلے کام دیکھے جاتے ہیں تو حضرت صادم علیہ السلام کی پہلی پیدائش تھی تو اس لحاظ سے جو پہلی پیدائش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دی تو اس کے خلاف پھر بعد میں کیوں کی تو یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قانون بدلا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر نہیں کی کہ حرطیسہ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں نے اپنا قانون بدلا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اللہ اعلان ہے و لن طاید علیہ سنت اللہ تبدیلا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ لوگ کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے قانون قدرت کے تحت ہی ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کوئی خلاف قانون قدرت نہیں ہے بلکہ قانون قدرت میں سے ہی ایک اس کی چھپی ہوئی قدرت کا اظہار ہے جو یہاں ظاہر ہوا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جس طرح پیدائش خلاف قانونی قدرت ہوئی اسی طرح وفات بھی خلاف قانونی قدرت ہو اور لمبی عمر پا کر زندہ آسمان پہ جا کر اور آخری زمانے میں دوبارہ واپس دوبارہ آ کر پھر وفات پانا یہ ہوگا یہ درست نہیں ہے اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو کما سا لہٰذا ماں سے سبق حاصل کرتے ہوئے وہاں بھی یہ ماننا چاہیے کہ فراز عدم علیہ السلام بھی زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں کبھی کہیں واپس آئیں گے تو یہ تراویلیں ہیں جو خود بنائی گئی ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی ایسی باتوں کا ذکر موجود نہیں کرام آپ نے پروگرام ریڈویا ہم جس میں آج آپ کی خدمت میں بانی سلسلہ علی عزرت مرزا غلام احمد صاحب کا علیہ السلات اسلام کی کتاب بیچر لدھیانہ پہ گفتگو ہو رہی ہے اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں سوالات کے حوالے سے گزارش ہے کہ آپ یہ سوال اگر موضوع سے متعلق کے مطابق کریں تو پروگرام میں لطف بھی زیادہ آتا ہے اور اسی طرح جو ہمارے مہمان اس پہ تحقیق کر کے آتے ہیں اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور یہی آپ سے اب بھی گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کریں اور موضوع سے متعلق سوالات ابھی تھوڑا سا بظاہر وقفہ ہے ٹیلی فون میں اور انہوں نے کہا کہ نئی کال آ گئی امین صاحب کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی مگر جی ایک منٹ کا دورانیہ آپ کا ہے اس لیے بغیر ماں باپ کی ہوئی کہ اس وقت کوئی مرد تھا نہیں عیشا علیہ السلام کی کرائش پر کروڑوں اربوں مرد عورت ہو چکے تھے تو یہاں اللہ نے بے شک اپنا قانون بدلہ آپ کہتے ہیں نہیں بدما اچھا پھر دوسرا یہ سوال ہے میرا یہ کلو نفسلجا قطل موت کا ترجمہ آپ لوگ لیتے ہیں کہ ہر جاندار جی مرد اگر یوں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ آئے چودہ سال پہلے نازل ہو چکی ہے اور آپ کیسے زندہ ہیں کیونکہ کلو نفسلجا ہر کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب ملک الموت جب تک میرے پاس نہیں آئے گے میں نے موت کا مزہ کیسے چکھا یہ کھانا ہے کہ آپ نے کھایا اور کھایا یہ موت کا مزہ چکھنے کا مطلب جب تک مالی اللہ کا حکم نہیں آ جاتا ملک الموت آپ کی روح نہیں نکالتے اس کا ترجمہ یوں تفصیل یوں بنتی ہے اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام پر موت پاری ہوئی عیسا علیہ السلام کے پاس ملک کو موت آیا نہیں ہے اس وجہ سے وہ گئے کیا کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیے پھر میں آپ کو جواب دیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب اور شکریہ آپ نے ایک منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کیا ممنون ہو آپ کا کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اس گزارش کو قبول کر کے جی اس دوران ایک ای میل پہ بھی سوال ہے اگر پسند کریں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال رحمت اللہ صاحب پرونٹو سے انہوں نے ای میل کے ذریعے بھیجا ہے اور اس سوال میں انہوں نے اس سوال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں پوچھا ہے کہ سلیپ سلیپ کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتا چلتا ہے اور اسی طرح کیا بانی عالیہ احمدیہ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے کہ وہ کہاں گئے اور خاص طور پہ جو کے حوالے سے ہیں وہ انہوں نے کیسے کیا تو یہ ایک سوال ہے جو رحمت اللہ صاحب پرونٹو سے انہوں نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی صلیب کے بعد اور اسی طرح حضرت نسیمہ عبداللہ اللہ و اسلام کو کیا بات کی زندگی کے بارے میں کچھ بتایا گیا تو اس سوال کو بھی ترتیب سے لیتے ہیں پہلے گفتگو کرتے ہیں جو سوال امین صاحب نے کیا نسوا صاحب جی ٹھیک ہے پھر امین صاحب نے وہی بات کہہ دی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بدلا قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی ہے تبدیل کہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا اس لیے اس قسم کی بات کہنا کہ حلطیث علیہ السلام کی پیدائش میں تبدیلی یہ قانون قدرت ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ اس آیت خلاف نکالنا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں وَلَن تَعْدَ اللَّهِ کے اندر ہی ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قانون قدرت دنیا میں زیادہ جو ہے وہ معروف ہو چل رہا ہو کسی بھی انسان نے ابھی تک قانون اللہ تعالیٰ کے قوانین سے مکمل طور پر آگاہی نہیں پائی اس میں یہ سائنس بھی مشاہدات کا نام ہے کہ جو قدرت میں ہوتا ہے تجربے سے سبق حاصل کر کے کہ یہ چونکہ اس لیے ہو رہا ہے تو اس سے انسان سیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے قوانین پر مکمل طور پر آگاہی حاصل کر لی ہے عبور حاصل کر لیا ہے تو اب وہ یہ کہنے کے لائق ہو گیا ہے کہ اس کی کون سی باتیں قانون قدرت کے مطابق ہیں اور کون سی باتیں قانون قدرت کے خلاف ہیں یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین اس کی قدرت بہت ہی پنہاں ہے چھپی ہوئی ہے بعض باتیں جو سے ہوتی ہیں انسان ان کو تو سمجھ لیتا ہے لیکن اگر اس کثرت کے خلاف کوئی بات ہو اسمائی طور پر تو وہ بھی قانونِ قدرت کے اندر ہی ہے وہ قانونِ قدرت کے خلاف نہیں ہے اس میں آگے آپ کو مل جائے گا کہ کئی اگر آپ دیکھیں کئی سیل ہیں جو خلی ٹوٹتے رہتے ہیں آگے کوئی <تصفح> <تصفح> یعنی اس میں کوئی ملاپ نہیں ہوتا نر اور مادہ کا وہ ایک سیل ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹوٹ کر آگے بھی بنتے جاتے ہیں تو اس طرح بھی ان کی پیدائش ہو رہی ہے تو بہرحال اس میں حطیثہ علیہ السلام کی پیدائش میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن قرآن کریم نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ ہمارا کام جو ہے وہ خلاف ہے جو ہماری معروف قدرت ہے یہ قانون ہے اس کے خلاف ہے اس کو مزید ثابت کرنے کے لیے امین صاحب نے وہ کلو نفسن ذائقہ الموت کا حوالہ دیا کہ کلو نفس ذائقہ الموت ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ اور میں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کہا ہوتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اور میں کیسے زندہ ہے اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جان نے موت کا پہا چکھنا ہے لیکن اس میں آپ سورت غافر آیت تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جان نے موت کا مدر چکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور آیات میں یہ مرحلے بھی بتائے ہوئے ہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان نے پیدا ہوتے ہی موت کا مزہ چکھنا ہے یہ آیت جو سورج جافر کی پڑھی چالیسویں صورت ہے قرآن کریم کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تم کو مٹی سے پیدا کیا سننا میں لطف پھر نطفے سے پیدا کی پھر الرحلے سے گزارا یہ <سؤال> میں محاورہ لفظ ترجمہ نہیں کر رہا اس میں ماں کا پیڑ نہیں ہے سما یخرج جکم طفلن لیکن ظاہر ہے کہ ماں کے پیڑ سے ہی بچہ نکلتا ہے شا تم اس کے بعد تم اپنی مضبوطی کی عمر پہ پہنچ رہے ہو یعنی جوانی ہاں یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی کی موت ہو جائے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تین سٹیجز بتائے ہیں انسانی زندگی کے پیدائش کے بعد طفلن لے تبل و اشدا کم لے تکن بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے کے بعد پھر اس کی وفات ہاں کم توفہ من قبل و یہ بھی ممکن ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد ہی ووٹ پائے وفات پائے اس سے پہلے بھی وفات ممکن تھی تو یہ اس کی تشریح ہے کلو نفس نے ذائقہ تلموت ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ تین اسٹیجز بتائی ہیں کہ ہر انسان جو انسان ہے یا جو بھی مخلوق ہے جو بھی جاندار ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ چونکہ خاص طور پر انسانوں کا ذکر فما رہا ہے کہ تفلن اشدھا اور شیوخن یہ تین اسٹیجز ہیں تو ہرتیسا علیہ السلام جو ہیں وہ ان تینوں اسٹیجز کے بعد جو ہے من کم وفا کے مرحلے میں جا چکی ہیں تو امین صاحب یہ کہنا کہ کل النف ذائقہ الموت جو ہے ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہم نے نہیں چکھا اس سے ظاہر ہوا کہ قانون قدرت نے ابھی کام نہیں کیا یا اس کا اور مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا ہے کہ ہر جان جو پیدا ہوئی ہے اس نے موت کا مدد چکنا ہے ہاں کسی نے ممکن ہے کہ پہلی ابتدائی عمر میں ہی موت کا مدد چکھ لے اور ممکن ہے لے کہ وہ اپنے مقررہ مدت کو پہنچ کر پھر موت کا مدد چکے تو یہاں حدیثہ علیہ السلام بھی کل و نفسنگ نفسی ہیں انسان ہی ہیں اس لحاظ سے یہ آیت جو آپ نے پڑھی یہ تو خود حتیثہ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہے کہ بحیثیت انسان ضروری ہے کہ حتیثہ علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا ہو تو یہ کہیں نہیں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو تو وفات پا جائے اور وہ لمبی لمبی عمرے پائے تو یہ درست نہیں ہے کہ علیہ السلام جو ہیں وہ ذائقہ تو موت کے آیت کے تحت ابھی تک نہیں آئے وہ آ چکے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ نبی تھے لیکن انسان تھے اور بحیثیت انسان ان کا وفات پانا ضروری ہے اور وہ یہ وفات پا چکے ہیں اس لیے وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو میں آج ہمارے ساتھ محرم صاحب اور اسی طرح صاحب ہیں آپ کے سوالات کے جوابات ہیں امین صاحب امید ہے آپ کو اپنا سوال کا جواب مل گیا ہوگا ای میل کا جو سوال تھا اس پہ اگر کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں آپ میں سے سوال جی سوال تھا رحمتہ اللہ صاحب کا ٹرانٹو سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سلیپ کے بعد اس کا ہمیں کچھ تاریخ میں کچھ پتہ چلتا ہے اور دوسرا حصہ تھا کہ حضرت مسیح محمود والسلام یعنی بانیہ صلی عملیہ نے حضرت عیسیٰ کی کشمیر میں ترفین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے تو اس کا کوئی الہام ہے ان کا جی جی کیسے انہیں پتا چلا جی بالکل یہ سوال بڑا بنیادی ہے اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے حضرت نسیح محمود علیہ صاحب نے خدا تعالیٰ سے تائید پا کر یہ بات علل اعلان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام میں اپنے علاقے سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف آئے ہیں اور وہاں پہ ان کی قبر ہے اور وہاں پہ ان کی یعنی تدفین ہوئی اب جب ہم جو انہوں نے بات کی تاریخ کی باتیں کیا بتاتی ہیں بہی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ عسلام کے وہاں پہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے یا ان کی باثت ہوئی ہے تو اس وقت اس علاقے میں سوائے دو کے تمام قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے مشرق کی طرف جا چکے تھے اور وہ جو دو قبیلے وہاں پہ موجود تھے ان میں سے چند نے ان کو قبول کیا اور اکثریت نے ان کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام خود بائبل میں یہ مرکوم ہے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ سلام فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بارہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ان میں سے دو چونکہ وہاں پہ تھیں اور دس وہاں پہ موجود نہیں تھیں اور بارہا حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنا جو مشن ہے وہ پورا کرنے آیا ہوں بعض اوقات جو ان ٹرائبز کے علاوہ یا ان قبیلوں کے علاوہ بعض لوگ آیا کرتے تھے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام سے فریاد لے کے یا کوئی اپنا مسئلہ لے کے تو حضرت عیسیٰ بعض اوقات بڑے سخت الفاظ میں ان کو منع کر دیا کرتے تھے اور یہ بھی ملتا ہے تباریک میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام نے اپنے ہماریوں کو منع کیا ہے کہ وہ جنٹائلز کے پاس ہیں یعنی کہ وہ جو قبیلے ہیں ان کے پاس جائیں اس کے ارد ایدھ ادھر ادھر نہ جائیں اور چونکہ اس زمانے میں حضرت عیسی اللہ علیہ اللہ سلام جہاں پہ مبوس ہوئے ہیں صرف دو قبیلے تھے اور تمام کے تمام باقی دس قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان تبت کشمیر اور یہ جو ساری پٹی ہے یہاں پہ آ کر آباد ہوئے تھے اور یہ بات بڑی لکھی پڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ علیہ اللہ سلام کو پتہ تھا اور اس زمانے میں سب کو پتا تھا کہ وہاں پہ جو بنوکد نظر تھا اس نے ان تمام جو ٹرائبز تھے دس کی دس دو کے علاوہ ان سب کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا بلکہ اپنے ساتھ لے گیا اور رفتہ رفتہ وہ وہاں پہ بسنے لگ گیا اور وہاں پہ انہوں نے بر و باش اختیار کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے لیے اپنے مشن کو پورا کرنے کی جو غرض تھی اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا وہاں جانا نہایت ضروری اب ایک علاقے میں جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے جہاں پہ ان کی باثت ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے پیغام حق پہنچایا وہاں پہ وہ جو یہود تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلط کو دلیپ پہ بھی چڑھانے کی کوشش کی مارنے کی بھی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں بارہ قبیلوں کی طرف جاؤں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلط اسلام وہیں سے آسمان پر چلے گئے تو بائبل کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام نوز بلّہ وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تاریخی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو وہاں جانا ان کا ضروری تھا اسی طرح جب ہم تباریک کی کتابیں پڑھتے ہیں اس زمانے میں تو وہاں پہ ایک شخص کا نام ملتا ہے یوز آصف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور جب ان کی مماثلت کی جاتی ہے میں بڑے اختار سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب ان کی مماثلت بیان کی جاتی ہے تو وہ کلوز ڈاؤن ہو کے یا نیرو ڈاؤن ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کی ذات کرامی بنتی ہے اسی طرح وہاں پہ اب پاکستان میں بھی آہ آہ لوگ بتاتے ہیں یا پرانی روایات ہیں کہ جو مری ہے وہ حضرت علیہ السلاۃ والسلام کا کی جو والدہ تھیں مری ان کے نام پہ وہ شہر رکھا گیا تو اس طرح یہ تمام جو پٹی ہے وہاں پہ بعض ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا جن کی بوت و باش یا جن کی جو طرز رہائش ہے وہ تمام کی تمام انہی قبیلوں کی طرح کی ہے جن میں حضرت علیہ السلاۃ والسلام نے آنا تھا جزاک نے آپ ریڈیو ریڈ جس میں آج آپ کی خدمت میں بانیت مرزا غلام احمد صاحب قادی اسلام کی کتاب لیکچر لدھیانہ پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 فور اسی طرح جو ہمارے سامنے کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا کسی اور اپنے پیارے کو کسی عزیز کو یہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور وہاں پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اب ہمارے اگلے مہمان ہیں نصیر الدین صاحب ٹرانٹو سے ان کا سوال لیتے ہیں نصیر الدین صاحب السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام صاحب نصیر الدین بات کر رہا ہوں جی ہاں جی میں دو چھوٹے سے سوال ہیں میں ایک تو میں آج کا ٹاپک جو آپ نے دیا ہے اس کے مطابق جو ہے جو امامدی کا یا نسیح موت کا جو کام ہے وہ یکسلیب کا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت کر دیں یہ کیا یہ اس کو اپلائی ہو رہا ہے دوسرا ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر سید احمد نے لکھا ہے کیونکہ حوالہ ہے مقالات سر سید حصہ اول مرتبہ مولانا اسماعیل فانی پتی تو وہ اس میں وہ امام یا خلیفہ کے حوالے سے بات کرتے لکھتے ہیں ہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآمت کے قریب حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور حضرت امام محض فائدہ یا ظاہر کی تو حضرت امام محض امام دنیا کے امام ہوں گے اس وقت جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے مگر ہمارے نزدیک کو نہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے اترنے والے ہیں نہ مہدی موت پیدا یا ظاہر ہونے والے ہیں کیونکہ جتنی روایتیں اس بات میں ہیں وہ ثابت نہیں ہیں اور اکثر ان میں ان میں کی موضوع ہیں کیا اس پہ تبصرہ سے صحیح چلیے شکریہ نصیر صاحب آپ کا آپ آئے اور اپنا سوال پیش کیا یہاں میں اپنے ان سامین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سنتے ہیں آپ دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو انڈیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤ میں یاد رکھیے گا یہ نصیر صاحب کے جو سوال ہیں اس پہ گفتگو جاری رہتی ہے اور عبد الور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان سوالات کے جوابات دیں جی نصیر صاحب نے دو سوال کیے ہیں جی پہلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی کا کام ہے کہ وہ سلیپ کو توڑے گا کثرے سلیپ جی اور انہوں نے یہ سسار کیا ہے کہ کیا یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں تو ہمیں اسی پروگرام میں بعض حوالے اسینوں کے لکھے ہیں اور پڑھے ہیں بلکہ جی اور بلکہ دو تین حوالے میں نے پڑھ چکا ہوں اور اس زمانے کے جو حالات تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس میں عیسائی یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ جس طرح مرزا اور مسلمان بھی انہوں نے بلکہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا تھا وہ ایک مسلمان تھے عالم انہوں نے اپنی کتاب کے حاشے میں یا اس کے جو مقدمہ ہے اس میں لکھا تھا کہ جس طرح حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام جو مرزا غلام احمد صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو شکست فاش دی ہے ہندوستان سے ولاد تک ان کو ان کی صفے لپیٹنے پر مجبور کر دیا تو قصر سلیب سے مراد یہ جو ہمارے بعض غیرز علماء غیر جماعت الماء یہ لیتے ہیں کہ ایک ایسا عیسیٰ آئے گا یا ایسا امام مہدی ہوگا جو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ دنیا سے پکڑ کے سوروں کے پیچھے پڑ جائے گا اور ایک ایک کا گلا کاٹ دے گا اور پھر اس کا رخ سلیب کی طرف ہوگا جو ظاہری ایک تختے کی ہوتی ہے تو اس کو اس کے پیچھے پڑا رہے گا اور وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور ایک ایک سلیپ کو ڈھونڈے گا اس کو توڑے گا اور آج کل تو اس طرح کی بات کرنا ویسی جہالت ہے جب وہ ایک ملک میں جائے گا اور اکیلا وہ کیا کام کر لے گا دوسرے ملک میں فیکٹریوں کی فیکٹریاں ہیں آج کل تو گھڑیوں کے اندر اس طرح پھر وہ جو لاکٹس ہوتے ہیں اس میں گاڑیوں میں بے انتہا اس کی جو پروٹکشن ہے وہ ہو رہی ہے تو کہاں کہاں جا کے امام مہدی اس چیز کو توڑیں گے جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ قصر سلیب سے مراد عیسائیت کے جو خود پاردہ یا خود بنائے ہوئے خود راشدہ جو عقائد ہیں امام مہدی نے ان کا کلا کمہ کرنا ہے اور یہ بات میں دوبارہ بتا دوں کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلۃ علام نے جو ضرب کاری لگائی ہے اور ہمیں ایک حربہ سمجھا دیا وہ کتاب م ہماری م جو لشورانا جس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں حضور مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہ جن کو یہ خدا بناتے ہیں یسو مسیح ہم ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور ہم ان کو بحثیت انسان لیتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے اور حضور نے فرمایا کہ ان کے غلط عقائد کو توڑنے کے لیے ایک کاری ضرب یہ ہے کہ ان کے خدا کو مار دیا جائے اور کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ علام فوت ہو چکے ہیں اس بات پہ عیسائیوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے اور میں ہمارے میں پہلے اسی پروگرام میں پڑھ چکا ہوں کہ ان کے لکھے ہوئے حوالے موجود ہیں کہ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ علام آسمان پہ ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں بس اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو عیسائی بنا لی تو یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کا اظہار ضروری تھا تو کثر سلیب سے مراد عیسائیوں کے جو خود تراشیدہ جو عقائد ہیں ان کو توڑنا مراد اس سے مراد یہ ہر نہیں ہے کہ سلیبوں کے پیچھے پڑ جائیں اور ایک ایک سلیب اٹھا کے ان کے جو محبت ہیں جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں جو چرچز ہیں ان کے وہاں جا کے توڑنے لگتے جائے یہ <painters> <م fightingunting> جو پہلو ہے یہ کسی بھی طرح عقل میں آ ہی نہیں سکتا دوسرا جو انہوں نے لکھا ہے کہ سر سید نے لکھا ہے کہ امام خلیفہ کے بارے میں کہ ہمارے نزدیک نہ ہی عیسا اترنے والے ہیں اور نہ ہی امام مہدی آنے والے ہیں تو یہ دونوں باتیں قرآن اور احادیث کے مخالف ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیشنگوئی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلم کو قرآن کریم وفات یافتوں میں شمار کرتا ہے اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور اسی طرح اصحاب کا جو اجماع ہے اور اس پہ ہم متعدد پروگرام پہلے کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کا فوت ہونا برحق ہے اور اسی طرح <سلح> یہ <دارہ سلح> <دیارہ> بات بھی برحق ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے مسیح نے آنا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو یہ دونوں باتوں کو جب چلا کر چلتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک معاملہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے کہ جس میں تائید اسلام کے لیے آنا ہے وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا اور باہر سے وہ نہیں ہوگا اس کی تائید ہمیں حدیث سے ملتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام کو ملکوں کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا قرار دیتا ہے تو یہ جو سر سید نے جو لکھی ہے بات وہ سر سید احمد صاحب کا جو علمی یا انہوں نے مسلمانوں کو ان میں تعلیم اجاگر کرنے کے لیے جو انہوں نے علمی خدمات دی ہیں اردو کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اراکین خمسہ ہیں اردو میں چونکہ اردو سے میرا تعلق بھی ہے تو اراکین خمسہ میں سر سید کا بڑا نام ہے کہ انہوں نے اردو کی بڑی خدمت کی تو جہاں تک ان کی علمی کاوشوں کا ذکر آتا ہے تو ہم ان کو سراہتے ہیں بلکہ حضرت نسیم الصۃ السلام کے سامنے بھی یہ بات پیش ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جو خدمت کرتا ہے اسے ہم سراہتے ہیں تو انہوں نے جہاں تک علمی زاویے کی بات ہے ان کو ہم سراہتے ہیں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں جہاں تک علم کا تعلق ہے آآ آآ علم کو فروغ دینے کی بات لیکن جہاں تک بات ہے دینی علم کے بارے میں وہ سر سید احمد کو بالکل نہیں تھا یا اس میں مکمل طور پر آگہی حاصل ان کو نہیں تھی چنانچہ یہ ایک بات تو بالکل خلاف توقع تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نصیر الدین صاحب مل نے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ عیسیٰ آئیں گے نہ امام محدین آنا ہے یہ دیکھی جائے گی بات کی باتیں ہیں ان کے علاوہ دعا کے متعلق جو کرانے کریم قرآن میں بالکل واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کرتا ہے روح القدس کے ساتھ کرتا ہے فرشتے اترتے ہیں تو سر سید نے ان کا بھی انکار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ ہے وہ تقدیر میں آپ کے لکھا ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا اور دعا کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بھڑاس کو نکال لیں. اور اس سے زیادہ دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے جواب میں حضرت اقبس مسیح ماؤد علیہ السلاۃسلام نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے برکات الدعا یعنی کہ دعا کی برکات اس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ دعا کا جو پہلو ہے اس پہ روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے جو مخلوق ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے تو یہ ان کے نظریے تھے جہاں تک ان کے علمی حلقے کی بات ہے یا دنیاوی ان کو انہوں نے علم کے لیے جو کاوشیں کی مسلمانوں کو علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ تو اس کے تو ہم ان کو سراہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اس رنگ میں خدمت کی لیکن جہاں تک دین کی بات ہے تو وہ کوئی ایسی سند نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ جن پہ کوئی اس قسم کا بھروسہ کیا جا سکتا جزاک اللہ پروگرام ریڈیو لیا جس میں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم نصفا بلوچ صاحب اور عبد النور عاوید صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات ایک کے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں لائن پہ پہلے طارق صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں طارق صاحب السلام علیکم <سؤال> جی طارق صاحب السلام علیکم ٹورنٹو سے جی وعلیکم السلام جی آپ ایک بات کیجیے آپ جب گزارش ہے کہ اس تھوڑا زیادہ ہو جائے تو پلیز مل جائے گی آپ گزارش ہے کہ ایک منٹ میں کر لیں کیونکہ چونکہ سب کے لیے ایک ہی رول ہے آپ کے لیے بھی وہی ہے آپ بہت ایسے دوست احباب ہیں وہ بہت ضروری بات جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ کے کسی کی بلائی ہو جائے گی آپ بات کیجیے پھر اس وقت دیکھ لیں گے لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ دو بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو غیر وہ جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں آج کل میڈیا میں بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جماعت کو بھی بنایا جائے اور ان کا بھی کوئی نمائندہ ہو میڈیا کو رکاوٹ کرنے کے لیے اچھا تو یہ جو ضرور اسلام کو غیر غیر مسلم جو لوگ ہیں بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرمن مطلب نہیں ہے اور جماعت اہم سب سے زیادہ اس کو اللہ تعالی فضر پہ یہ اپنا اپنا حاصل پر ثابت کر رہی ہے اسلام کو مگر جو وفاط نصیب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو پیدا ہدائچ ہوئی ہے عیسی علیہ السلام کی وہ ایک موجودہ تھی ایک تو وہ بات دوسری ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ ان کو اس لیپ پہ لے جایا گیا اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اس کو ثابت طرف دلائل کے ساتھ کریں کہ وہ جو کانسپٹ بنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کشمیر کا کوئی حوالہ نہیں دیا اپنی زندگی میں کوئی کسی عدیب ٹھیک جی جی ہے طارق صاحب آپ کا سوال نوٹ کر لیے شکریہ آپ نے اختیار سے کام کیا اور بات مکمل کر لی لیکن پھر بھی دعوت ہے کہ اگر کوئی پہلو رہ جائے تو دوبارہ آپ فون کر سکتے ہیں امین صاحب مارکم سے ہیں جی وعلیکم صاحب آپ کے وہاں سوال کرتے ہیں تو آپ قرآن ایک, اللہ اچھا ایک طرف تو اللہ اپنے آس پھر دوسرا سو سال تیرہ سو سال کے بعد کھڑا ہوتا اور نوز کرتا اللہ نے مجھے بتایا کہ نوز کشمیر میں ہے تو یہ قانون قدرت میں ایک شخص تبدیلی کرتا ہے کو اجازت ہم کہہ تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیا سمجھ دیکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی دوسرا اسلام میں شامل ہونے کے میں نے آپ کو بتایا تو اس کا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایمان اور کفر ایک دن میں کٹھے نہیں ہو سکتے میں نے آپ کو کہا نا کہ جو اسلام سے نکلنے کے جتنے بھی باتیں ہیں وہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں آپ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ دوسری باتوں کو دام آنے یوں یوں اگر آپ ان باتوں کو لے کے چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ ایمان اور کفر ایک میں کٹھے نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں آپ جواب دے آپ کی بہت مہربانی جی شکریہ امین صاحب آپ کا خاص طور پہ آپ نے منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کیا جی جناب طارق صاحب اور پھر امین صاحب جی طارق صاحب کا کیا سوال صاحب کا کافی لمبا سوال تھا انہوں نے دو باتیں کی ہیں کہ لیکن ٹھیک ہے صلیب سے بچانا اللہ تعالیٰ کا معاوضہ ہے لیکن اس نے یہ کہنا کہ یہ تب ہی ثابت ہوگا جب علیہ السلام کو آسمان پہ پہنچایا جی اگر یہ کہنا ہو تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا یہ موئزہ تھا لیکن اسی زمین پر ان کو رکھتے ہوئے ہی آگ سے بچایا کوئی آسمان پر اٹھا کر ان کو آگ سے نہیں بچایا حضموسا علیہ السلام کو سمندر سے گزارا فرعون پیچھے تعکب میں تھا تو اسی زمین پر رکھ کر فیرون کو ناکام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا کوئی آسمان پر اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بچایا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واللہ و یاسم کا میرے انداز وعدہ تھا تعالیٰ کا جنگے عہد میں آپ کے دان شہید ہوئے تو اس زخم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے لیکن اللہ تعالیٰ نے اور معزانہ آپ کی حفاظت کی کہ جو حالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جن حالات میں زندگی گزاری ہے مکہ میں وہ ساری ایک موئزانہ زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت کی ہے لیکن اللہ تعالی کو آپ کو بچانے کے لیے آسمان پر اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اسی زمین پر زندرہ رکھ کر آپ کی حفاظت کر کے آپ کو دشمنوں سے بچایا ہے تو یہ معذہ ہے تو اس لیے حدیث علیہ السلام کے موقع پر آ کر یہ کہنا کہ جب تک آسمان پہ نہ اٹھایا جائے تب تک جو ہے وہ زندہ نہیں بچ سکتے دشمن کی پکڑ میں آ جائیں گے اور یہ معضہ نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے معذات کوئی معضہ کوئی صرف ایک نبی کی زندگی میں دائر نہیں ہوا ہر نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے معذات دائر ہوئے ہیں اور وہ یہیں ان انبیاء کو اسی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھ کے ثابت کی کسی بھی نبی کو آسمان پر اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اب میرے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ زمین پر میں تمہیں سلامت رکھ سکوں اس لیے ضروری ہے کہ آسمان پر ہی اٹھاؤں اس کے بغیر میرے میرے قدرت نہیں ہے کہ تم زندہ رکھ سکوں تو ایسا ایسی کوئی مجبوری اللہ تعالیٰ کو پیش نہیں آئی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سکن نہیں آ گیا کہ حتیسہ علیہ السلام کے زندگی میں یا ان کے موقع پر اللہ تعالیٰ ناوز و جو ہے وہ لاچار ہو گیا کہ اب آسمان پہ اٹھاؤں تو بچاؤں ورنہ زمین پر اس کو نہیں بچا سکتا تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی طرح حتیثہ علیہ السلام کو اسی دنیا میں جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے بچایا ہے اور آسمان پر اٹھانے کی کوئی نوبت پیش نہیں آئی دوسرا کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا یہ تو ہمیں ملتا ہے لیکن یہ کہنا کہ آسمان پہ اٹھا لیا یہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا تو جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہی اپنے پاس بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی وفات ہی ہے تو حتیسہ علیہ السلام بھی اسی طرح وفات پا کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہ کبھی بھی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور ہاں قتل اور صلیب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا میں بچاؤں گا وفات جو ہے وہ اس سے باہر ہے تو طبعی وفات ہوئی ہے حلطیسہ علیہ السلام کی اس میں یہ کہنا کہ اس میں جو امین صاحب کا سوال تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ آپ کیسے کشمیر میں پہنچاتے ہیں حدیثہ حدیثہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حدیثہ علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف ہجرت کر جا لے کے لاتو رفا تاکہ تجھے کوئی پہچانے نہ ملا تو اور تجھے کوئی پھر اذیت نہ دے تو وہ زمین جہاں دشمن آپ یہ قتل کے در تھے تو اس زمین کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دی آسمان پہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی انبیاء کی ہجرتیں ہمیں ملتی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آلات تنگ ہو گئے تو ہجت کی اور ندی میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کوئی تنگ نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حتیثہ علیہ السلام کو بھی وہی کی کہ ایک مکان سے دوسری مکان میں ہجرت کر جا اور وہ کون سا مکان ہوگا کون سی جگہ ہے جہاں تجھے کوئی جانتا نہیں ہے اور اس لیے تجھے کوئی ارزیت نہیں دے گا تو یہ واقعہ کب رونما ہوا یہ حدیث کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے حفیثہ علیہ السلام نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا کہ جہاں پھر آپ کو اذیت نہیں دی گئی اس کے بارے میں کوئی بھی ہمیں نہیں بتاتا کیونکہ ان کا سارا زور ہی اس طرف ہے کہ وہ حتیثہ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ جو ہے وہ ثابت کریں اس لیے اس قسم کی حدیثوں کی طرف وہ نظریں بند کر لیتے ہیں کہ ان کو چھیڑے ہی نہ لیکن یہ احادیث میں موجود ہیں اور پھر اسی کنز المال میں اللہ تعالی یہ حدیث میں موجود ہے کہ حرطیسہ علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی اور پھر وفات ہوئی تو یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ ان احادیث میں یہ اشارے موجود ہیں کہ حرتیسہ علیہ السلام واقعہ سلیب کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچائے گئے اور پھر وہاں سے ہجرت کی اور کسی اور علاقے میں جا کے ان کی وفات ہوئی تو اس کو جب ہم مزید کھولتے ہیں اس پر مزید غور کرتے ہیں قرآن شریف اس کا یہ اشارہ دیتا ہے وہ آوائے نہ ہما اعلیٰ ربوۃ ذاتِ کہ ہم نے حفیظ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایسی جگہ پر پناہ دی آوائی ہما لفظ آوا جو ہے عربی میں کسی مصیبت اور اذیت حالات کے بعد پناہ دینے کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آوائی نہ ہوما ہم نے ان دونوں کو پناہ دی ایک اونچی جگہ پر ذاتِ جو بہت ہی خوشگوار فضا والی معیم اور چشم والی تھی تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں حلطیس علیہ السلام کا یہ وقت گزرا تو وہ وہی زمین ہے جو تاریخ میں بعد میں کشمیر ثابت ہوتی ہے کہ یہاں تک حدیثہ علیہ السلام آئے ہیں اور یہاں جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں موجود تھیں کشمیریوں کو آپ سن لیں کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہی کی شاخ ہیں تو اس لحاظ سے ضروری تھا کہ حتیثہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے وہ ان بنی اسرائیل کی شاخوں تک بھی پہنچتے اور ان پر اپنا مشن پورا کرتے تو یہ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ عتیسہ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں آئے اس میں آپ اب تو تحقیقات جماعت کے علاوہ اور لوگوں میں کی گئے ہیں آپ یوٹیوب پہ کئی ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں کہ جیزس ان انڈیا اس میں جماعت انڈیا کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کی کوئی مغربی سکالر ہے کوئی انڈین گورنمنٹ کی ڈاکومنٹریز ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہوا ہے کہ عتیصہ علیہ السلام کی قبریں قبر ہے اور اس میں پھر انہوں نے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق حضرسی علیہ السلام فما چکے ہیں کہ بالاخر زمانہ تنگ آ کر کسی نتیجے کی طرف آئے گا گھو کے شروع میں اپنے آباء وجہ کی نقل میں شاید وہ کہتا چلا جائے کہ زندہ ہیں آسمان پہ زندہ ہیں آسمان پہ لیکن بالاخر تنگ آ کر لوگ اسی نتیجے کی طرف آئیں گے کہ وہ وفات آ گئے ہیں تو یہ ڈاکومنٹریز آپ کو اس کا ایک ثبوت دیں گی کہ لوگوں کے دل رجحان اس طرف مائل ہو چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات کا کھلم کھلا اقرار کرتے ہیں بلکہ آگے وہ اس تحقیق میں بھی چلے گئے ہیں کہ یہ جو کشمیر میں آثار ملتے ہیں وہ ان کی کیا حقیقت ہے زراعت ملا آپ ہم نے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج آپ کی خدمت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دینی اثرات و اسلام کی کتاب لیکچر لدھیانیہ پہ گفتگو ہو رہی ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ دو مہمان لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں باری باری پہلے ہمارے ساتھ ہیں ساجد صاحب مسر ساگا سے ساجد صاحب السلام علیکم ہاں جی جناب میری مطا صاحب سے ایک سوال تھا کہ یہ فرما رہے تھے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا حضرت علیہ السلام کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پانی سے راستہ دیا تو یہ تو سیتی سی پہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ کون پا یا کون کے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے تو یہ تو اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہے تو اگر یہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کرنا ہے تو یہ وہ آپ لوگوں کی جماعت سے تو نہیں پوچھ کے کرے گا نا اس کی ایک صفت ہے وہ کر دیا اب اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی کوئی انسان بغیر پاپ کے پیدا نہیں ہوا تو اگر وہ بغیر پاپ کے ایک نبی پیدا کر سکتا ہے تو کیا اس نبی کو وہ زندہ آسمان سے نہیں لے کے جا سکتا یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا صاحب اور اگلے مہمان ہیں کامران صاحب ملٹن سے جی کامران جی جی جی جی جی صاحب السلام علیکم آپ کی آواز کٹ جاتی ہے اور یہ ایئر پہ جاتی ہے اس لیے آپ ریڈیو کی آواز ان کی آواز جو ایک صاحب نے فون کر کے دو کالر کے خلاف بھی کچھ بولا اور ای... دیکھے کامران ای... صاحب کامران ای... हی... صاحب آپ میرا پروگرام سن رہے ہیں میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا اور آپ نے چونکہ پروگرام سنا اس کی معذرت کے ساتھ آپ کی کال میں نے کر دی ہے میں نے ارض کیا تھا کہ کوئی مہمان ہمارے پروگرام میں آئے جو مرضی کریں لیکن کسی دوسرے کالر کو نہیں کر سکتے اور آپ اس طرح ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو معذرت کے ساتھ آپ کی کال میں نے کاٹ دی ہے اگر آپ نے دوبارہ فون کرنا ہے تو اس قسم کی کوئی بات نہ کیجیے گا اور نہ آج کے پروگرام کے لیے آپ کی پھر ہم کال جو ہے بالکل نہیں لیں گے آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ سوال پوچھیں ادھر ادھر کی بات کرنے میں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور جو ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کا وہ بھی فوت ہوتا ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی کال میں نے ڈراپ کی ہے اور آپ کو ایک ایک موقع میں آج اور دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں اپنا سوال پیش کریں ادھر ادھر کے لوگوں کے اوپر تبصرہ کیجیے جی ساجد صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے کلفیا کل کے حوالے سے جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ حتیث علیہ السلام کو اسی زمین پر رکھ کر دشمنوں سے بچائے تو وہ کر سکتا ہے اور اس نے کیا اس کو اتنی مجبوری پیش نہیں آئی کہ اگر میں قیام آسمان پر نہ اٹھاؤں گا تو یہ لوگوں کے سے نہیں بچ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے دنیا کو کر کے دکھاتا ہے اور یہی اس کی خدائی کی دلیل ہے کہ وہ دنیا سے کہتا ہے کہ میں نے یہ چاہا ہے یہ کر کے دکھاؤں گا تم اس کے خلاف کر کے دکھاؤ تو حتیسہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر رکھ کر ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو قتل ہونے سے بچایا تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور کر کے دکھایا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اس سے روک نہ سکا تو اس میں آگے یہ دلیل دینا کہ پیدائش جو ہے وہ حدیثہ علیہ السلام کی دن ہوئی ایک ہی نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو جب پیدائش ہو سکتی ہے تو ان کی وفات جو ہے وہ کیوں نہیں خلاف قانون ہو سکتی بہت اللہ صاحب نے ہماری وہ پچھلی بحث سنی نہیں جو تقریبا ہم چالیس پینتالیس من پنٹ پہلے کر رہے تھے آل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ علیہ السلام ایک نہیں پیدائش بن باپ ہوئی ارت آدم علیہ السلام بھی ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش بن باپ ہوئی تو اگر آپ کا یہ معیار ہے کہ اگر پیدائش خلاف قانون ہے جو کہ نہیں ہے ہاں ایک جو معروف یا لوگوں کو علم میں زیادہ ہے اس کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر ہی ہے لیکن اگر وہ پیدائش خلاف قانون ہے اس لیے وفات بھی لازمن خلاف قانون قدرت ہو اگر یہ معیار ہے تو پھر اس معیار کی روح سے آدم علیہ السلام کی وفات بھی نہیں ہونی چاہیے اور ان کو بھی زندہ آسمان پہ ہونا چاہیے تو اس قسم کے وسوسوں کا اضالہ کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت عال عمران نے یہ آیت نازل کی ہے کہ لوگ حتیثہ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس سے کہیں ان باتوں میں نہ پڑ جائیں کہ نوزب باللہ حتیثہ علیہ السلام میں کوئی انسانیت سے بڑھ کر کوئی صفات ہیں انسان کے علاوہ کوئی اور خدائی خدائی صفات ہیں جو باقی انسانوں میں نہیں ہیں تو ان شربہات کا ایسی غلط فہمیوں کا اضالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ بھول نہ جانا آدم کو بھی میں نے ایسے ہی پیدا کیا تھا تو یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ صرف فرطیس علیہ اسلام ہی نہیں ہے حضرت آدم بھی اس ضمن میں موجود ہیں اور یہ دو نام تو اللہ تعالیٰ نے لے دیے باقی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا نہیں ہے کہ وہ فلان جگہ بھی پیدائش میں نے اس طرح کی ہے یہ دو انسان تھے اور برگزیدہ انسان تھے نبی بھی تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کے علاوہ میں کہیں بھی ایسی کوئی پیدائش نہیں کروں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے راز ہیں قدرت کے راز ہیں جو بعض اس نے ہم پر کھولے ہیں لیکن بعض میں ایسے اشارے دے کر ہمیں ان مسائل سے بچا لیا ہے جو کہ انسانی ذہن میں آ سکے تھے آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آپ کی خدمت میں آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں محترم مصباح بلوچ صاحب اور عبد النور عابد صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سامنے بانی علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کادیانی الاسلاط و اسلام کی کتاب لیکچر لدھیانہ پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون तरह जो ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ہمارے کا نمبر ای میل کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں اپنا سوال شامل کر سکتے ہیں ہمارے ای میل کا پتہ ہے اور ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صافہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ہمیں اپنا سوال جو ہے وہ پہنچائیں ای میل کے ذریعے یا فون کے ذریعے دونوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو فرما دیں آپ کا نام نہ لیا جائے تو ہم شہر کے تعاون سے نور عابد صاحب صاحب اچھا فیاتنی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اگر آپ کتنے اچھے بات ہے عربی آتی ہو اس کا مادہ ہے اور بفیہ ففیہ کی کسی بھی عربی لغت میں آپ دیکھ لیں موت نہیں اور قرآن کی عائد کا یہ سب جو آپ کے اسکالر نے ریفرنس دیا تھا کہ جب تک, تک ان کے درمیان رہا اس کا مطلب موت نہیں ہے دوسری جگہ جو قرآن میں ذکر ہوا کہ نہ وہ سولی پر چڑھے نہ خلیج چڑھے بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور اللہ بہت طاقت ہوا ہے تو کیا اللہ نے کسی کو موت دے کے آج کا قرآن میں مینشن کرا ہے کہ اللہ بہت طاقت بھرے یا کل موت اللہ بہت طاقتور ہے یا پھر اس نے ایک ہستی کے لیے ہی بولا ہے کہ کو اٹھا لیا اور اللہ بہت طاقت بھرا اور دوسری بات میں سمجھانے کی تھی کہ یہ کسی بچے کا سلام نہیں ہے جس کو اردو نہیں آتی ہو یا عربی نہیں آتی اور ٹوٹی ٹوٹی بولے جس چیز کی نفی ہوگی اس بات بھی اسی چیز کا ہوگا جناب آپ نفی نسولی کرے اور اس بات آپ ڈائریکٹ موت پہ کر دیتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہیں جی شکریہ بہت بہت آپ کا دوبارہ مسیح کی طرف چلا جاتا جی ہے بالکل کامران <coughs> صاحب نے جو کہا ہے کہ تو جو لفظ آیا ہے وہ موت پہ دلالت نہیں کرتا وف اس کا ہے تو <coughs> پوری عرب لغت پڑ جائیں اور آپ کو اس طرح کا مطلب نہیں نکلے گا تو میں کمال ادب کے ساتھ کامران صاحب کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ جو آپ ترجمہ اس حایت کا کر رہے ہیں وہ ایسا ترجمہ ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بخاری کھولتے ہیں تو ہمیں یہ يہ بينگى الفاظ جو آپ نے ابھی اپنے دلیل کے طور پر دیے ہیں بین ہی یہ الفاظ جو قرآن کریم میں مذکور ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق کی استعمال کیے حدیث اس طرح ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیو خز ذات و شمالی بعض میرے جو ماننے والے ہیں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا پاکول یار ابھی میں کہوں گا اے میرے خدا یہ تو میرے صحابی ہیں پایوکال اللہ تدری ماں آہدہ سبادہ کا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے نہیں پتا کہ انہوں نے تیرے بات کیا کیا ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کو غور سے سنیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یا عربی لغت پڑھ جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مانیں گے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلوقتي. ہم سب سے زیادہ عربی جانتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقْ اَكُولُ قَمَا <الْعطرسالے> اس بات پہ میں وہی جواب دوں گا جو صالح بندے نے جواب دیا یعنی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم. شہیدم ما فلمات کہ اے میرے خدا میں ان پہ نگران ضرور تھا اس وقت تک جب میں ان میں موجود رہا سلمات وفی دانی کنتان تار کی بلین بس تو نے جب مجھے وفات دے دی تو ہی ان پہ نگران کامران صاحب آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ تو وفعی دانی کا مطلب یہ ہے کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لینا تو مجھے یہ بتائیں کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں نوز بلا نوز بلا نوز بلا جھوٹے ہیں کیا وہ بھی آسمان پہ زندہ موجود ہیں کیا خدا تعالی کے سامنے انہوں نے اتحام باندھا نوز بلا تھوڑا سا پڑھ لیں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تھوڑا سا علم حاصل کر لیں تب آپ عربی کے گرامر کی طرف آئیں تب آپ قواعد بھی سیکھیں تب آپ بات کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں تو لیکن ایسی بات کر لیں نا کہ جو سر پیر نہ ہو جس کا وہ بات غلط ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تو اور یہ موت کا ذکر کرنا اور سلیپ کا ذکر کرنا یہ میں ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں آج بائبل اٹھا کے پڑھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ جو ان کو نرالا رنگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھدائی تک پہنچ جائیں عیسائیوں کے نزدیک وہ غلط ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں جہاں پہ آپ کو حدیث ملیں گی وہاں پہ نزلہ نزلہ نزلہ والی حدیث ملیں گی کہ اس کا وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا آپ عربی کی بات کر رہے ہیں عربی کے لحاظ سے میں آپ کو ایک نقطہ بتا دوں یہاں پہ جو حضرت دس مسیح علیہ مودلام نے پیش کیا ہے عربی زبان میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ واپس آنے کے لیے رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہی وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واپس آنا عربی زمان میں کسی کا مقام اے سے مقام بی پہ جانا یا مقام الف سے مقام بے پہ جانا وہ نزول کہلاتا ہے نذیر کہلاتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃسلام اس دنیا سے اٹھے ہیں آپ کے نزدیک آسمان پہ گئے ہیں اور بقول آپ کے انہوں نے اس حالت میں واپس آنا ہے آپ پوری لغت عربی کے اٹھا کر دیکھ لیں بجز رجوع کے آپ کو وہاں پہ کوئی چیز ملنی نہیں چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ استعمال کرتے ہیں عیسہ جو آنے والا حصہ ہے جو امام کو من کہ تمہارا امام ہوگا تمہارے اندر سے ہوگا تم لوگوں میں ایسے ہوگا مسلمان ہوگا ابھی تو آپ نے حضرت عیسیٰ کو بیت بھی کرانی ہے نیچے لا کے وہ بیت کرانے والا کون ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے میں بات کر رہا تھا بائبل کی وہاں پہ آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں عیسائیوں جو حضرت عیسیٰ علیہ اللاط والسلام ہیں ان کو سلیپ دی گئی اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عیسائی یا یہودی یہ کہتے تھے کہ جو سلیپ پہ مارا جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاطلام کو سلیپ چڑھایا اور ان کو مارنا چاہا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نوز جھوٹے ہیں یہ بات انہوں نے ثابت کرنی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ماں قتل و ماں سلبوں اور یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ علم اضافہ کرے یہ بات عیسائیوں کے یا یہودیوں کے ایسے فرقے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں اور یہ لکھی پڑی بات ہے یہ علمی بات ہے آپ ضرور آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو اس میں اضافہ کر لیں بعض ایسے قبائل موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے مارا گیا اور اس کے بعد سلیپ دی گئی یا اس کے بعد سلیپ پہ چڑھایا گیا دونوں صورتوں میں وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عصیٰ علیہ السلط وسلام ایک لانتی موت بنے ہیں ناؤز نوزبل اور لوگ عربی یہ بتاتی ہے کہ لانتی موت ایسی موت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے دوری ہو اور مردود کی موت یعنی کہ ایسا بندہ جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا ہے ایسی موت کو لانتی موت کہتے ہیں کرس ڈیتھ اور یہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ گوگل پہ بھی جائیں تو آپ کو یہ حوالے مل سکتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ ماں قاتا لوں کہ نہ تو یہ لوگ اس کو قتل کرنے پہ قادر ہو سکے ہیں نہ ہی اس کو صلیب پہ چڑھا کے مارنے پہ قادر یہ لوگ ہو سکتے ہیں بل رفعہ اللہ بلکہ خدا تعالیٰ نے تو اس کا رفا بلند کر دیا اب دیکھیں ان کا صلیب پہ چڑھانا یا ان کو قتل کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو اپنی شریعت کے مطابق لانتی کی رات دے سکیں اور لانتی وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے دوری رکھتا ہو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل رفعہ اللہ لے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مرتبہ ہے جو مقام ہے اس کو بلند کر دیا تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے یہ وہ بات ہے جو پوری آیت کا پس منظر نہ پتا ہو تو تب اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں جو آپ نے اٹھایا ہے جی جناب نسبت صاحب فرما رہتے ہیں حضرت کے بارے میں جی تو بات تو آپ لوگوں سے سمجھ میں آتی ہے آپ اس بات کو مان لیتے ہیں یعنی کہ باقی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن حضرت السلام کو آ, آسمان پہ نہیں لے کے جا سکتا جبکہ قرآن پاک صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا اور کوئی نہیں ہوگا جو کہ ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائے گا یہ کس کے بارے میں یہ بات آئی ہے قرآن پاک سے آپ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج پہ جانے کو مانتے ہیں نہ حضرت عیصل علیہ وسلام کے کیا کہتے ہیں. آسمان پر جانے کو مانتے ہیں تو کیا کیا جائے پھر آپ لوگوں کے پاس ملا آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ یہی کر سکتے ہیں سوال پوچھیں اور پھر اس کا جواب پائیں اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں جو عرفان صاحب ٹورنٹو سے عرفان صاحب ہاں جی جناب بہت شکریہ سر میں آپ کا پروگرام چل رہا ہوں جی جی اچھا میں دو میرے ایک میرا سوال ہے اور ایک میں سر کے دونوں ہی سوال ہے ایک سوال یہ کہ آپ کے ایک صاحب یہ جلات پروگرام گزرا اس میں یہ بول رہے تھے کہ مختلف جو ہے نا جتنے عالم ہے ہر عالمین کا ایک بابا آزم ہے اور ہر عالمین کا جتنے عالم ہے ہر عالم کا ایک علیحدہ محمد ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو عمار صلی اللہ کا رحمت عالمی نبی کے بارے میں یہ آنا چاہیے عمار صلی اللہ کاحمت عالم کیونکہ اگر ہر عالم کا وہ کہتے ہیں کہ علی گ عالم ہے اور ہر عالم کا علیحدہ محمد ہے اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ تو بات ان کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ ذرا روش نہیں ڈالیے گا اس سوال کو پرت نہ کیجیے گا کیونکہ آپ اکثر سوال آپ جب دینی بات کیا کریں گے تو جنرلی بات بھی کر رہے ہیں ابھی کچھ ہفتہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہے آپ کہتے تھے کہ موغیوں کا فکر ہے جن مرغیوں نے خواہشیں کی ہوئی ہیں ابھی تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اسرائیل میں آپ کے بنا بہت بڑے اجتماع ہو رہے ہیں اور سارے ایپ کو وہاں سے سپورٹ کی جا رہی ہے جبکہ اسرائیل نہ کچھ پورٹ کرتا ہے نہ کچھ آپ دیکھیں ایکسپورٹ کرتا ہے نہ کوئی وہاں پہ فیکٹری ہے نہ کوئی کچھ ہے پاکستان کے پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل نہیں سکتے اور آپ نے اپنے بندے پلانٹ وہاں پہ کیا یہ کہ وہاں پہ کرنے گئے ہوئے ہیں یہودی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے لوگ ہیں تو جی عرفان جی صاحب شکریہ آپ کا آپ کا وقت مکمل ہو گیا بہرحال آپ کا سوال جو ہے دونوں نوٹ کر لیے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے فون کیا جی سرجد صاحب کا سوال اللہ تعالیٰ اسمان پر کیوں نہیں لے جا سکتا جبکہ وہ قادر ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ موت سے پہلے اس پہ ایمان نہ لے کے آئیں آئے سوری yes, جو حوالہ ہے یہ کس کی طرف ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے आ, بالکل درست ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ جو وہ فرمایا والا سنت اللہ تبدیل کے باوجود اس کے کہ میں قادر ہوں لیکن میں نے دنیا کو چلانے کے لیے بعض قوانین بنائے ہیں اس لیے ان قانونوں میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کو قدرت تو حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کر دے لیکن وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتا اس کا وہ اعلان کر چکا ہے تو جب یہ قانون اس نے بنایا ہے کہ کلو قادر تو ہے لیکن اپنے ہی قانون کو نہ توڑنے کی بھی بات بھی وہ کر چکا ہے لیکن اگر ہم اس کو مان لیں ہم آپ کی بات ماننے کو بالکل تیار ہیں کہ آپ کی اس ایک بات کو کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں قانون نہیں توڑتا اور جو وفات پیدا ہوگا وفات بھی پائے گا لیکن آپ کا یہ ہم مطالبہ مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیوں آپ چھوڑتے ہیں تو یہ ہم مانتے ہیں آپ ہماری ایک بات مان لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلام کو اس زمانے میں امام مہدی اور مسیح موت بنا کر بھیجے آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موت بنا کے بھیج تو اس قدرت کا تو آپ ہی انکار کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے کہ وہ کسی شخص کو اس زمانے میں امام میدی بنا کر دے تو ایک بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ السلام زندہ آسمان پر جب آئیں گے تو آئیں گے لیکن ایک بات پھر آپ بھی مان لیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس زمانے میں اس نے ایماندی اور مسیح موت بنا کر بھیجا ہے ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے انتا ضرور ایمان لائے گا ترجمہ جو ہے وہ, وہ ضرور اس پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا رہے یہ آیت جو ہے سور نث میں اس واقعہ سلیب کا جہاں ذکر ہوا ہے وہ ماں کا طلوع ماں ہو اس کے بعد یہ آئی ہے تو اس میں قبلہ موت ہی میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں موت ہی اس کی موت سے پہلے یعنی واضح لکھ دیا کہ حفتیس علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ لوگ ضروری مان لے آئیں گے تو اسے ثابت ہوا کہ ان کی موت نہیں ہوئی لیکن قبلہ موت ہی میں اس کی موت یعنی عطیسہ علیہ السلام کی موت مراد نہیں ہے قبلہ موت ہی میں ہر اہل کتاب کی موت مراد ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس واقعہ سلیب پر ضرور ایمان لائے گا اور لاتا ہے اہل کتاب خا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے وہ اس واقعہ سلیب پر ضرور ایمان لاتا ہے یہودی اس لحاظ سے ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے ناوزب اللہ عطیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سلیب پر مار سلیب پر مار کر ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیں تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ صلیب پر موت ہو اور عیسائی اس لحاظ سے ایمان لاتے ہیں کہ حضرت حرتیسا علیہ السلام یا یسوع کی وفات صلیب پر ہوئی اور ہمارے گناہوں کا توڑ ہوا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس لحاظ سے دونوں جو ہیں وہ اس واقعۂ صلیب پر ایمان لاتے ہیں اپنی موت سے پہلے اگر دوسرا آپ عیصا علیہ السلام کی وفات مراد لیں اس میں اگر آپ تفسیروں میں جائیں تو اس میں موجود ہے کہ مفسرین نے اس معنی کو رد کیا ہوا ہے کہ یہاں موت موتہین عتیص علیہ السلام کی موت مراد ہے اس لیے بعض نے اس کی دوسری کراط بھی لکھی ہوئی ہے کہ قبلہ موت ہند موت ہی میں ہند لگا کے جمع کسی کا سگا بتا کر لگا کر انہوں نے بتا دیا کہ اس سے مراد پہلے کتاب کی وفات نہ کہ عتیصہ علیہ السلام کی لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ مانتے ہیں اور ان کی وفات یہاں سمجھتے ہیں تو یہ درست بہرتے نہیں ہیں کہ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا تو یہ ہوتا نہیں ہے کئی یہودی جو ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ان کی وفات ہو جاتی ہے وہ نہیں ایمان لاتے دی سب پر تو یہ آئے تو کہہ رہی ہے کہ ہر اہل کتاب ان کی موت سے پہلے اپنی موت سے پہلے تو براد لیکن اگر آپ رجمہ لیں حتیثہ علیہ السلام علیہ کہ ہر اہل کتاب حتیثہ کی موت سے پہلے ضرور ان کو ایمان لے آئے گا تو ایسا یہ حقیقت نہیں ہے یہ درست نہیں کئی اہل کتاب جو یہودی ہیں وہ بغیر ایمان لائے مفاد پا جاتے ہیں اس لیے یہ ایمان درست نہیں ہے اور وہی معنی درست ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ موت ہی میں حتیسر علیہ السلام کی موت نہیں بلکہ اہل کتاب لوگوں کی موت مراد ہے کہ اپنی وفا سے پہلے وہ ضرور اس واقعہ علی پریمان لاتے رہیں یہ ساجد صاحب کا سوال تھا اور اب عرفان صاحب کا سوال جی وہ کیا ہے آ, ان کے دو سوال تھے ایک تو یہ تھا کہ آپ نے گفتگو میں ذکر فرمایا کہ اس, اس عالم کے علاوہ اور بھی عظیم ہیں اور ان کے اپنے اپنے محمد ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کو عالمین کیوں کہا گیا رحمت اللہ عالم کیوں نہیں کہا اور دوسرا اسرائیل کے اسوالے سے ہم نے بات نہیں کی یہ جو کتاب ہے حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب کی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کتاب کا پورا نام یاد نہیں آ رہا رضا صاحب نے پچھلے حضرت مولانا قاسم نانوت صاحب جو دیوبند के کے بانی ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تاز تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر اس میں یہ بات ذکر کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو وہاں اس بات کا ذکر ہے کہ کیونکہ حضیم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی کا اثر ہے یعنی ان کا کال ہے کہ اس زمین کے علاوہ بھی سات زمینیں اور ہیں جن کا ایک محمد ہے تو اس پہ یہ بات کی گئی تھی اس لیے آپ ہمیں یہ کہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں یہ اس رطبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کو کے مطابق یہ بات کی گئی لیکن اس میں پھر یہ کہنا کہ رب ال رحمت اللہ عالمین نہیں کہنا چاہیے تھا عالم کہنا چاہیے تھا تو اس میں تو عالمین جو ہے وہ تو قرآن کریم میں کئی حوالوں سے بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان فضلتوں کو ملالعالمی کے نئے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تو اس سے مراد اسی دنیا کی جو مختلف قومیں ہیں وہ مراد ہیں نہ یہ کہ کوئی اس دنیا کے علاوہ جو دوسری دنیا میں اگر کوئی لوگ ہیں ان پر بھی ان کی فضیلت ہے وہ بھی ایک امکان کی صورت ہے کہ اگر وہاں ہیں تو پھر ان کا محمد اور ہزار تو یہ عالمین جو ہے اس میں آپ ہم خود جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی عالم ہیں عالم نباتات ہیں عالم حیوانات ہیں تو یہ سارے عالم بن کر عالمین کہلاتا ہے تو اسی طرح جو مختلف قومیں ہیں دنیا کی وہ بھی اپنی اپنی دنیا رکھتی ہیں آپ کو ایک گلوبل ولیج بن گیا تو ان میں مراد ہے کہ ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو وہ اس لیے یہ آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے رحمت تھے بلکہ حیوانات <تصفح> کے لیے بھی رحمت <تصفح> تھے اس کے, اس کے واقعات تھے <تصفح> پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اس کے بھی واقعات ہیں تو یہ سارے عالم جو ہیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے اس کا <تصفح> ثبوت ہمیں ملتا ہے تو یہ ایک تو بات یہ کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے اس پر یہ تو اس میں اگر عالمین کی آبیس اٹھائیں تو اس سے ضروری نہیں کہ عالم ہی کار جائے عالمین میں اس دنیا کی مختلف قومیں جو ہیں وہ مراد اسرائیل کا بات انہوں نے کی کہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگ ہیں ایجنٹ اسرائیل میں اللہ تعالی کے فضل سے ہماری جماعت اس وقت سے قائم ہے جب کہ ابھی اسرائیل بنا ایک نہیں تھا پاسپورٹ پہ اسرائیل نہیں جا سکتے لیکن آپ کو ان لوگوں نے خاص رعایت دی ہے اس لیے آپ وہاں جا کے جلسے کرتے ہیں کوئی پاکستانی جا کے وہاں جل سے نہیں کرتا وہاں اسرائیل میں جو جماعت ہے وہ عرب لوگوں کی ہی وہ وہیں کے مقامی رہنے والے ہیں اور وہ صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور انہوں نے انیس سو تیس کی بیس کی دہائی میں اہمیت قبول کی تب سے وہ اسی علاقے میں موجود ہیں اور تب سے وہ جلسے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی پاکستان سے جا کے وہاں جلسے نہیں کر کے آتا پاکستان کا کوئی احمدی وہاں نہیں وہ وہاں کی لوکل احمدی ہیں اللہ تعالی کی فضل سے وہاں بھی جماعت قائم ہے اور صرف احمدی نہیں دوسرے مسلمان فرقے بھی وہاں موجود ہیں صرف احمدیا مسلم جماعت نہیں ہے باقی مسلمان فرقے بھی موجود ہیں وہ بھی اپنے پروگرام کرتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں کیا وہ بھی آپ کی ایجنٹ ہیں ان کی کہ ان کو پروگرام کرنے دیے جاتے ہیں ان کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں نمازیں ہوتی ہیں جمعے ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی ایجنٹ ہیں تو اس لیے اس تو جھوٹے پروپوگینڈے سے خدا کی وہ باہر और جائیں اور خام خاں ایسی باتیں نہ بنائیں جو جیسے آپ کہہ رہے दूर دین تو دور عام عقل کی باتیں تو یہ عقل کی بھی خلاف ہیں کہ وہاں صرف احمد ہی مسلمان نہیں ہیں دوسرے مسلمان پھر کے بھی موجود ہیں وہ بھی اپنے پروگرام کرتے ہیں لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کے ایجنٹ بن گئے جزاکم اللہ آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو اور اب ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ کامران صاحب ہورل پہ تھے لیکن معذرت کے ساتھ ان کی کال اب ہم نہیں لیں گے کیونکہ اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کو دعوت کہ آپ اگلے پروگرام میں فون کیجئے آپ کی کال سے ہم انشاءاللہ پروگرام شروع کریں گے اختتامی کلمات آج کے پروگرام پہ جی جی اس میں کامران صاحب نے بات کری وفا کی جی عربی لفظ وفا سے نکلا ہے یا موت میں جی. تو آپ اب خود ہی بتائیں کہ حدیثہ علیہ السلام کی روح کیسے قبض ہوئی ہے کیا وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں یا وفات کی صورت میں ان کی روح قبض ہوئی ہے تو وفا جو ہے اس وہ مادہ ہے باب تفا میں جب جاتا ہے توفہ تو وہاں اس کے معنی روح قبض کرنے کی ہو جاتے ہیں اور عربی لوگ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ جب کوئی وفات پا جائے تو کہتے ہیں توف یا فلان کہ فلان کی وفات ہوگی عام محاورہ ہے اور قرآن کریم میں اس لیے مسیح علیہ السلام نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ وہ آیات جہاں باب تفا سے یہ لفظ آیا ہوا ہے وہاں سوائے ایک آئے کے جہاں کے نیند بھی مرار ہو سکتی ہے باقی ہر جگہ پر اس کی معنی موت کے ہی ہیں ایک سوال امین صاحب کا رہ گیا کہ کفر اور ایمان کٹھے نہیں ہو سکتے آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیکن آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ اختیار بھی تو نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں دیکھ کے کتنا ایمان ہے کتنا کفر ہے پھر اس کا فیصلہ کرے یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں اپنا خیال کرنا کہ ایمان کے ساتھ کفر کو نان رکھنا اب آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے گروایا ہے من تارہ کا سلاد متحمد جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہے اب آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں کیا آپ ان پر فتو لگائیں گے کہ آپ چونکہ نماز چھوڑتے ہیں اس لیے ایمان اور کفر کٹھے نہیں ہو سکتے اس لیے آپ دائرسان سے خارج ہوگی کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ, فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ بات ہر مسلمان کو ہر مومن کو توجہ دلانے کے لیے کہ وہ کوشش کرتا رہے کہ اس کا ایمان مکمل رہے ثابت رہے ایسی چیزیں نہ آئیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی حضور وہ جواب دے کسی انسان کے آگے وہ جواب دہ نہیں سام آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آپ کی خدمت میں آج بانی سلسلہ علی احمدیہ کی کتاب لیکچر لدھیانہ پہ گفتگو ہوئی اور اس حوالے سے سوالات کے جوابات دیے گئے گوہ آخر میں سوالات جو تھے موضوع سے ہٹ گئے لیکن ہم نے ان کو سوالوں کو پروگرام میں شامل رکھ لیا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی اور اس میں شامل ہوئے نصف ابلوچ صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں سوالوں کے جواب دیے اسی طرح عبد عابد صاحب آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے سوالات سوالوں کے جوابات دیے اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے فون کرتے ہیں اپنے سوالوں سے ہمارے پروگرام کو رونق پہنچتے ہیں اور پھر ہمارے مہمانوں کو موقع دیتے ہیں کہ اس کا جواب دیں کنٹرولس پہ آج فضل الرحمان صاحب تھے ان کا شکریہ کہ وہ وقت سے پہلے تشریف لاتے ہیں تیاری مکمل کرتے ہیں تاکہ جب ہم یعنی باقی لوگ ہم پہنچتے ہیں تو ہر چیز تیار ہوتی ہے اور پروگرام بالکل آسانی سے چل پڑتا ہے ان گزارش آپ کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت دلعبا. احمدیت دلعبا. احمدیت دلعبا. احمدیت دلعبا. ਸਫੇਸਲਾ eh madi hai zindabaad eh madi hai zindabaad نئے تبل ہم داد ہے تو کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد